God. Yeah. رحمد و نصلیم و نصلیم و نصلیم و نرسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسو اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و صلیم و صلی علیہ السلام علیکم خوادیم الرات آپ کی پسندیدہ ٹرانسمیشن افتار چائن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جوید اخوار حاضر خدمت کی ایک آواز ناظرین گنجی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ رمضان کریم ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہم رحمت کا اشرا بھی دیکھیں گے مغفرت کا اشرا بھی دیکھیں گے اور نجات کا اشرا بھی دیکھیں گے وہ مہینہ بھی آ رہا ہے کہ جس مہینے میں ہم سومو صلات کے پابند ہو جائیں گے وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم تراویح کی پابندی کریں گے وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہم قرآن کو پڑھیں گے بھی قرآن کو سمجھیں گے بھی قرآن پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے مم... ارے وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہمیں افتار کی لذتیں اور شہری میں وہ تمام تر حلاوتیں محسوس ہوں گی کہ جس کا تصور اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا کچھ اور کا نام کروں گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت میں کہ یہ تمام باتیں ذہن میں تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ رمضان کا چاند ہو گیا اور اس چاند کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے شب روز مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے کلام پاک کی تلاوت کا ذوق بڑھ جاتا ہے روزوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے نمازوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے تراغی میں لوگ اپنے آپ کو منہمک کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں رحمت کا اشرہ اپنی رحمتیں رٹاتا چلا جاتا ہے اور جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو لاکھوں مسلمان اس رحمت کے اشرے کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلائے بیٹھے تھے اور وہ رحمتوں کا اچرا اپنی رحمتوں کو بکھیر بکھیر کر باٹ باٹ کے چلا گیا رحمتوں کا اثر گزر جانا سی اور جن کو رحمتیں حاصل کرنی تھی جن کو رحمتیں ملنی تھیں وہ رحمتیں سبیج کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں آ گئے اور پھر اس کے بعد ہم نے قدم رکھا مغفرت کے عشرے میں مغفرت کا عشرہ جیسے ہی آیا تو منادی نے پکارنا شروع کیا کہ ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے لاکھوں مسلمان گریہ اوزاری کرتے رہے لاکھوں مسلمان روتے رہے اور مغفرت کے اشرے کو جس کو نوازنا تھا اس کو نواز کر مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے دامن چھڑا کر چلا گیا لوگ جھولی پھیلا کر بیٹھے رہے ناظرین لیکن مغفرت کے نے جس کو عطا کرنا تھا بس اس کو عطا کر کے چلا اس کے بعد ایک آواز بلند ہوئی کہ ابھی نجات کا اشرا باقی ہے ابھی بھی ہمارے پاس کچھ تمنائیں اور خواہشیں جو باقی ہیں ہم اس امید کے ساتھ نجات کے اشرے کے سامنے رکھ دیں گے کہ بے شک ہماری نجات ہو جائے نجات کا اثرا جیسے ہی شروع ناسی لوگوں نے تاک راتوں کا استعمال شروع کر دیا نجات کے اشرے میں لوگوں کو بھر بھر کے ان کی جھوڑیوں کو دیا جانے لگا اور کتنے ہی مسلمان بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی نجات کے پروانے ان کے دائنے ہاتھ میں دے دیے گئے لیکن نازی بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو محروم رہے اور اس حد تک محروم رہے کہ ٹھیک ہے کسی کو عبادت نہیں کی تیئیسویں کو نہیں کی پچیسویں کو نہیں کی 27ویں کو کر لیں گے شب بھی آ گئی اور پوری رات نازی لوگ عبادات میں مصروف رہے اور بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو پوری کی پوری رات خورافات میں رہے اور سوتے رہے ستائیسویں شب بھی گزر گئی نازی اور آج 27 ستائیسواں روزہ آ چکا اور اس کا بھی ایک حصہ اب گزر چکا ہے اب کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں کہ یہ رمضان کریم ہمارے ہاتھوں سے نکل کر چلا جائے گا اپنے دامن کو چھڑا کر چلا جائے گا ناسین اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ اگلے برس ہماری زندگی وفا کرے کہ نہ کرے اگلے برس ہم اس صحت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوں اور اللہ کی عبادت کر سکیں یا اللہ نہ کرے ہم وینٹیلیٹر پر یا آئی سی یو میں موجود ہوں کسی کو نہیں معلوم نہ اگلے برس اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن ایک بات تو ہے نا ایک وہ طبقہ ہے جس نے رمضان کریم کے کرم کو حاصل کر لیا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو مکمل طور پر محروم رہا ہے آج میں ناظرین کسی موضوع کا انتخاب نہیں کر رہا آج سے کسی موضوع کا انتخاب نہیں کروں گا آج سے لے کے انداز تک صرف یہی بات کروں گا کہ اس رمضان کریم سے ہم نے کیا حاصل کیا اس رمضان کریم نے ہمیں کیا دیا کیا ہم رمضان کریم کا حق صحیح طور سے ادا کر سکے کیا ہم نے عبادات کا حق ادا کیا کیا ہم رمضان کو کچھ دے سکے اور رمضان سے کچھ لے سکے اگر ہم نے ناظرین ایسا کیا تو بے ہماری خلا ہے ہماری نجات ہے لیکن اگر ہم نہیں کر سکے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آ کر آج بات کریں اور کلام کریں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شوقے کے کی ٹرانسمیشن اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ اسبان میں کون ہے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کیا آپ سے یہ سوال تھا مفتی صاحب سے میں ایک ماہر ایک ماہ کا ہمارا بچہ ہو एक تھا تو ہم اس بچے سے ایک ماہ پہلے بچہ میری پیٹ میں تھا لیکن ہم نے ایک ماہ پہ نچال کر دیا تھا تو ہم نے یہ پوچھنا کہ یہ شاید دوبارہ کیا کر لیا تھا ایک ماہ پہلے جی ایک ماہ پہلے آپ نے کیا کر لیا تھا مطلب ایک ماہ کا بچہ تھا ہمارے اس میں تو ہم نے نکاح کر لیا تھا وہ ہم نے یہ پوچھنا کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے یا نکاح ہم دوبارہ کر لیں اس بارے میں ہمیں بتا دیں گے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب آپ کو صاحب آپ کو اور شہباز قمر فریدی صاحب آپ کو تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میں کراتا چلوں ہمارے ساتھ آج تشریف فرما اس محفل میں ممتاز محبد الراہ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد عیسہ صاحب آخر میں تشریف رکھتے ہیں پاک پتن شریف سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ممتاز ناخا محترم جناب شہباز قمر فری جی صاحب مفید صاحب پہلا ہی کوشچن آ گیا اس حوالے سے کہ کیا فرمائیں گے یہ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں دیکھیں جو میں سمجھ پایا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں سمجھ پایا ہوں کہ حال میں یہ بدکاری کرنے کے بعد جو ہے یہ انہوں نے اسی سے شادی کی ہے تو ظاہر ہے کہ شادی آپ نے اس سے کی ہے بالکل جائز ہے لیکن زنا کا گناہ پر رہے گا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس یعنی بہت بڑا گناہ ہے عظیم اللہ اب العالمی اور اس کے پیر رسول نے قرار دیا ہے تو اس کی آپ کو اور انہیں سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی بہرحال آپ نے شادی کر لی بالکل جائز اچھا اس اولاد کے بارے میں کیا کہ بارے میں یہ کہ جس سے ضنا کیا ہے اللہ خدالہ خاصہ اگر اسی سے شادی کر لی ہے تو اب سہمت سے کم از کم بچ جائیں گے ٹھیک ہے بات کا آغاز کرتے ہیں مفتی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک آیا اور اپنی رحمتیں اپنی مقصدیں اور اب نجات کا اشرہ بھی ہمارے ہاتھ سے جا چند گھنٹے باقی ہیں ہم سمجھنا یہ ہی چاہتے ہیں کہ جس انداز سے رمضان ہمیں گزارنا چاہیے تھا کیا اب تک ہم اس انداز سے گزار سکے کہ نہیں گزار سکے دیکھیں اس میں یہ بنیادی بات ہے کہ ہم بڑے دھرنے سے کہتے ہیں کہ رمضان آیا چلا گیا لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ ماہ کیوں عطا فرمایا تھا تو آخر میں دیکھیں لا الخن تک سکون اے مومنو تمہیں یہ ماہر رمضان اسی طرح فرمایا کہ تم مستقل پرہرگار بن جاؤ تو اب ماہ رمضان شروع ہوا اب جانے کو ہے اشر اشر مقصد جہنم کی آزادی یہ تمام گزرنے کو ہے لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا کہ ماہ رمضان سے پہلے ہماری کیا کیفیات تھی اور اب یہ ماہر رمضان گزرنے کو ہے اب ہماری کیفیات آیا تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہم اس سے پہلے ماہ رمضان سے پہلے دین سے دور تھے خدا نا خاص کا اور اس ماہ میں قریب آ گئے اور واہ قبار کا بطالہ کا خوف تقواہ پر حضداری پیدا ہو گئی نبی کریم علیہ گی سلاد سے محبت پیدا ہو گئی تو سمجھ جائیے یعنی خشیت الہی پیدا ہو گئی تو سمجھ جائیے کہ ماہ رمضان ہم نے پا لیا ہے اور اگر معاملہ اس کے اگینسٹ ہے تو پھر ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت <تصفح> ہے ہم سمجھ جائیں کہ ماہ رمضان اب تک ہم نہیں پاتے <تصفح> جاری رکھتے ہیں ساتھ ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ بھی سوچیں اور ہم بھی سوچتے ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر و کے بعد خواتین حضرات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت آج میں اس ایوان میں منتظر رہوں گا آپ کی کالس کا کہ آپ نے رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا رحمت کا اشرا چلا گیا مخصرت کا اشرا چلا گیا اب نجات کا اشرا جا رہا ہے آئیے ہمیں جوائن کریں اور بتائیں کس انداز سے رمضان گزارا کیا اس کا حق ادا کر سکے کہ نہیں کر سکے یہ سب آپ سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں رحمت گزر گیا عشرہ مخصرت گزر گیا نجات کا عشرہ بھی اب ہم سے بچھڑنے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے کیا حاصل کیا الرجیم بسم اللہ الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب نے بڑی ایک زبردست آئڈ کوٹ کی تھی سورہ بکرا کی ایک نمبر جس میں اللہ سبح نے کہا کہ ایمان والو۔ لالکوم تک تم روزہ اختیار کرو تاکہ تمہیں پرہزگار بنایا جائے تو یہ تکوا جو ہے اللہ سبحان فورٹی نائن کی تھرٹی میں کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگ پیدا کیے ہیں اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو تکوا اختیار کرے جو لوگ رمضان کا تکوا اٹھا سکے بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ کیونکہ رمضان آج بھی دیکھیں صرف ایک نیوز ہے کراچی میں صرف 49% نائن لوگ مر چکے ہیں اور دنیا میں لاکھوں لوگ مر چکے 49 ہیں فورٹی نائن فورٹی نائنٹ تو اب رمضان اپنی جگہ ہے لیکن لوگ جا رہے ہیں احسن احسن تو پتہ یہ چلا کہ بدنصیب ہوگا وہ انسان کہ رمضان میں چاند کی صورت میں اس کے دروازے پہ دستک دی ہو شاہبان میں کاٹ بانٹے ہو اور پھر بھی انسان وہ گافل رہے تو رمضان کی جو عبادات ہیں اس میں اللہ سبحانہ سبحان جیسے رمضان کی ساتھ راتوں میں لہلت القدر کا ذکر آیا ہے تو اللہ سبحان العالیٰ نے ایک رات کو ہزار مہینے کی عبادت اگر ہم انسانی کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کریں جو ہزار مہینہ ہم سمجھتے تو ایٹی تھری ہے لیکن اللہ کے یہاں جو رات اور دن کا تعین ہے وہ تو ایک دن بھی ہزار کا ہے وہ پھر ہمارے پاس شاید کیلکولیشن نہیں رہے گی کہ ہم اس انعام کو سمیٹ سکیں تو الحمدللہ جن لوگوں نے بھی روزے رکھے ہوں گے اور اس عبادت کی ہوگی کی تاکرات ہوں گی تو اللہ سبحان و تعالیٰ ان کے بڑے مراتے میں اور جو رہ گئے ہیں چاہیے ان کو کہ ابھی بھی یہ گاڑی رواں دواں ہے اس کے مسافر بن جائیں اچھا وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ عبادات میں یا تو مصروف ہو جایا کرتے ہیں یا عبادات کو ترک کر دیا کرتے ہیں دو باتیں جی یعنی آپ کو رمضان میں آ کے آپ کو جو ہے کل پہ دستک دی آپ کو کہا میں آ رہا ہوں رحمت کا اشرہ لے کے آ رہا ہوں آپ نے جو ہے وہ کل کی وسط دے دی آپ کو کہا کہ جن مقبرت کا اشرہ لے کے آ رہا ہوں آپ نے کل کو وسط دے دی آپ کو کہا کہ نجات کا اشرہ لے کے آ رہا ہوں آپ نے کل کو وسط دے دی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قلب مستقل بند رہتے ہیں دستک رمضان دیتا رہا اس کے باوجود کفر لگا ہوا تھا وہ کیا کہتی ہے جنید بھائی دیکھیں اللہ ملک قرآن کی سکسٹی سیون سورہ نمبر دو میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم ایسا اچھے کام کرو رمضان ایک وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بیسیکلی رمضان جو ہے وہ میزبان ہے ہم مہمان ہیں کیوں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے یہ وہ میزبان ہے جو ہمیں رحمتیں دینے آیا قرآن کا نزول اس میں اس رات کا نزول اس میں تراویہ کا آپ یہ دیکھیں اتنے احتمام ہے اس میں لیکن انسان کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کو جب فالو نہیں کرتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ نفس کو فالو کرتا ہے اپنے نفس کی اب کرتا ہے ایسا انسان جو ہے وہ اس تقوا سے محروم رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سورہ محمد 47 سورہ کی آیت نمبر 24 میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا ہے تو دل تو وہی ہے جہاں سے ہم سوچتے ہیں جہاں ہمیں تالا نہیں لگنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے نظرین بات یہ ہے کہ یہ جو دلوں پر تالا لگ جایا کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ رمضان دستک بھی دیتا رہا اس کے باوجود ہم نے اپنے دل کے دروازوں کو نہیں کھولا اس کی کھڑکیوں کو نہیں کھولا یہ مجھے جوائن کریں اور بتائیں کہ کیوں نہیں کھولا اور کس وجہ سے ہم نہیں کھول سکے اور کیوں اب ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک La Gyanim o Jaan رکھ سویا کملی اپنے اپکائی رکھے سویا چنگیاں یا بندیاں نبھائی رکھے سونے لگیاں نے موجود میں تنا گلاس کہتے میں پتویا ماں پرداج پایا پائی رکھی سونے سونیاں لگیاں نے موج ہوں لائی رکھ سونے چنگیاں یا بڑے نبھائی رکھیں سو یا سوڑیا گزرات اسٹار جائیں کی اسپیشل ٹرانسکشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا بھی محمد محمد اقبال حاضر خدمت شامل کرتے ہیں جناب اس ایوان کے دوسرے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب جی میں اشرف بات کر رہا ہوں دہلت سے دہلت سے بات کر رہا ہوں جی مجھے یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ پورا مہینہ آپ لوگوں نے بہت ہی زبردست پروگرام پیش کیا ہے بہت شکریہ اور مفتی نے کرام کی مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا تو اس کا بہت بہت شکریہ اور ایک حسین غالب ایسی ہے جن کو پتہ نہیں لوگوں نے کمنٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو تو میں دینا چاہوں گا کہ یہ ایسا پروگرام تھا کہ اس وقت جیسے صبح کے ٹائم میں جب آپس لاتے ہیں پیش کرتے ہیں کئی بار کو سونے کا موقع تھا لیکن ایک بار ٹی وی آن کر لیا تو اس قسم سے اس پروگرام کی ڈائریکشن دی جی گئی ہے اور جب وقفے پہ بھی جاتے ہیں تو اس خوبصورتی سے جاتے تھے کہ انسان ٹی وی خیر سے ہٹنا نہ چاہے گا سونا چاہے کو بھی نہ چاہے اور اس طرح ان ٹرانسفر کیا ہے اور مختلان کلام کے بڑا تو یہ ناممکن ہی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ڈائریکشن اس کی دی ہے ان کو اس کا بہت بڑا پہرا جاتا ہے کہ اس خوبصورتی سے پروگرام کی ڈائریکشن دی ہے سہری تائن کی ٹائم کیم کی تو بس میری تمام لوگوں سے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کے تمام ٹیم کو اور خصوصی طور پر ڈائریکٹر یاد رکھیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان کا تذکرہ آپ کی بات کو تھوڑا سا کاٹ کے کروں میں معذرت چاہتا ہوں خلیر واشد صاحب ماشاءاللہ ہمارے سینئر ڈائریکٹر ہیں اور تمام ہی پروگرامز جو ہیں ماشاءاللہ وہ انہی کا ہی چل رہا ہے اور انہی کے ہی مطلب کریڈٹ پر ہیں یہ جو ٹوٹل ڈائریکشن ہیں ساری انہیں کی ہیں اور انہیں کی انگلیاں پکڑ کے ہم چلنا سیکھیں کی پکڑ کے ہم چل رہے ہیں اور یقین مانیے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے بلکہ چاچا کے والے سے چونکہ یہ بات نکلی ہے تو میں وضاحت آپ کے توسطر سے پوری دنیا کو کر دو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اور کلیم بھی ہے کہ جنی بھائی آپ بات مکمل نہیں ہوتی بریک پہ چلے جاتے ہیں مفتیاں بات کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ بریک پہ چلے جاتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ مطلب چونکہ آپ کو پتا کمیشن کا خاصا لوڈ ہے تو ہمیں بات کاٹنا پڑتی ہے مجبوراً جس کی وجہ سے بات ہم کوشش کرتے کے فوراً بعد واپسی صاحب ہمیں لے کے چلتے ہیں اور اس پورے ایک ٹرانسمیشن کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ کب آنا ہے واپس کب کیا بات کرنی ہے یہ واقعی انہی کا شہرا ہے اور آپ کے تبصل سے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آ, بس یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ عشر ہے ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے معاف فرمائے आمی. تو आمی. اسی طرح تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میں ایک دوسرے کو بھی معاف معا دیں اور بس خدا آپ सब लोगों کو ٹی وی کی اسکرین کو اچھا بھائی ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ نے رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی کیونکہ اب گفتگو صرف یہی ہوا کرے گی دو تین دن کوشش انسان حقیقی معلوم میں جو کوشش ہے کرنی چاہیے کوشش نہیں کر پاتے بس یہی ہے کہ جو تھوڑا بہت کیا تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سب سے اپنے پہلے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا سب کے ہماری بچے چھوٹی سے صحیح کو قبول فرمائے کوشش بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں یقینا ہم کوشش بھی نہیں کر پاتے بس اس کے فضل سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری روز جو ٹوٹی پوٹی ہے کوششیں اس کو قبول فرما لیں آمین آمین آپ آمی. کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جلد کی فضاؤں سے کال کی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں دنش بھائی جی اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر میں ایمن بات کر رہی ہوں کراچی سے جی ایمن صاحبہ جی فرمائیے Uh, میرے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں بہت شوق سے دیکھ رہی ہوتی ہوں اور میری بہت ساری فرینڈس ہیں ان کو بھی میں کہتی ہوں کہ کیوں چیزیں دیکھیں اور کوشش کرتی ہوں کہ وہ لوگ بھی اسلام کی طرف آئیں اس کو دیکھیں میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو میں معافی چاہتا ہوں میں بات کی صرف بذات چاہوں گا کہ شاید میری سماعت میں آپ ایمن فلم اسٹار سے بات نہیں کر رہی جی جی بالکل بالکل بالکل آپ کئی پہچانے ہیں میں وہی بات کر رہی ہوں جی جی آپ کیا چاہیے سیکھیں جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں اور کہنا یہ تھا کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ تو ہم نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ عبادت کریں اور کوئی بھی کسی کو دکھ دکھ نہ دیں تکلیف نہ دیں بیسیکلی تو ہمارا روزہ اسی چیز کا ہے آپ کے ہر چیز کا روزہ ہے جو میں نے ابھی ایک مہینے سے چیز سیریز دیکھا جب میں نے کیا اچھا تو سوال یہ ہے کہ ایک تو بیوٹی پارلر کا کام جو لیڈیز کا ہے نا جینٹس بیوٹی پارلر یہ کام کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے اسلام کی روح سے اور دوسرا ایکٹریسکس میں ایکٹریس ہوں تو میں اس کے لیے پریشان ہوں جب کہ جب رمضان آتا ہے تو میں کام چھوڑ دیتی ہوں کال جاری ہوتی ہے مجھے برا بھی لگ رہا ہوتا ہے میں کام نہیں کر پا رہی ہوتی کیونکہ مجھے عبادت کرنی ہے پاک بس نماز پڑھنی ہے رات بھی اللہ کے شکر میں نے صلاد الدستی پڑھی پوری رات میں عبادت کی اور فجر پڑھ کے سحری کر کے اس کے بعد ہم لوگ سوئے تھے جب بھی ظہر پڑی تو کہنا یہ ہے کہ میں ان ڈیز میں میں پھر ایکٹنگ نہیں کر پا رہی ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے میرے ان سائڈ مجھے بہت جلد فیل ہو رہا ہوتا ہے میں نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوتی تو اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے گائڈ کریں کہ کیا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اور ایک میری دوست کا سوال ہے وہ آپ کے پچھلے پروگرام کا سوال ہے وہ میں جب سے لکھے رکھا ہوا مجھے ریکارڈ نہیں لگ رہی تھی وہ آپ کو شادی کے اوپر تھا کہ ایک لڑکی ہے اور مطلب کہ ان کے اس کے ہسبینڈ کے میاں کچھ ہی طرح سے پوچھتا نہیں ہے اب ان کا ایک تو وہ شادی ہو چکی ہے اور وہ لوگ اس کو کبھی گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ بچی پریشان ہے بہت میں اس کو کیا کرنا چاہیے بالکل آپ کو بتائیں گے اور ایمن آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مفتی صاحب خاصی چیزیں جمع ہوئی اور ہم وہاں سے بات کا آغاز کریں گے جہاں امریکہ سے ایک بھائی نے یہ بات کی کہ ہم حق ادا کرنا چاہتے ہیں رمضان کا لیکن ہم حق ادا نہیں کر پاتے یہاں سے بات کو ہم بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں کرے تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے بڑا پیارا پیغام ہے کیسے کریں گے کہ معافی کو لازم پکڑ لو <سلام> <سلام> اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری شخر پوشی فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو اس سے معافی مانگے آپس میں دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو انشاءاللہ رب ان شاء اللہ اللہ رب العالمینگا دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں اب تک ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے یعنی س... ہم نے رمضان کو حاصل کیا کہنا تھا کہ میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں حق ادا نہیں کر سکا اس میں دو طبقے پائے جاتے ہیں ایک تو حق ادا کرنے کی کوشش کوششیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کس کی کے طور پر کہ ہم نے ادا نہیں کیا ہے ہم نے کوششیں بھی ایسی ہی کی ہیں غلب العالمی ان کی کوششوں کو اپنی برقرار میں مقبول فرمائے <سلام> اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کوششیں ہی نہیں کرتا <سلام> اور کہتا ہے کہ ہم نے کوششیں نہیں کی تو انہیں اپنی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان اللہ اب العالمی نے ہمیں معافی کی طور پر فرمایا تھا اگر ہم اس وقت بھی اس مہینے میں بھی اپنی معافی نہ کروا سکے تو پھر پورے سال ہماری معافی ممکن نہیں جب محمد صاحب آپ کی جانب لیکن ایک کالر کو شامل کریں السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام مسر خان کینیڈا سے فرمائیے جی جنید بھائی آپ کے پروگرام کا ٹاپک تو روزانہ ہی قابل ستائش ہوتا ہے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بالکل ہی ذرا منفرد بھی اور صحیح بھی لگا हم کیونکہ हم بڑا یہ ہے کہ واقعی ہم نے رمضان کا کیا حادث کیا مور عداد نے اپنی خوشو پیدا کر سکے کہ हुँ. ہم اپنے پیارے خدا کو منا سکے کہ ہم اپنی غلطیاں اس سے معاف کروا سکیں بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے اور اس بار باسط مہینے کے خوشے میں हाँ. ہمیں ہماری بادتوں کو قبول کرنے میں تھوڑی سی کوششیں کرتے ہیں کوششیں تو کامیاب ہو ہی جاتی ہیں हुँ. اللہ تعالیٰ ہمیں تفریح دے کہ زیادہ سے زیادہ کوششیں کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکے اچھا محسوس خان آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیراک سے کلام جاری رہے گا وہی مجبوری آدمی آدمی آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن اور اب تو موضوع نہیں ناظرین لیکن ان و جذبات و احساسات کے ساتھ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور آ کر اپنی رحمت مفرت اور نجات کے پروانے تقسیم کر کے اب ہمارے دامن سے اپنے دامن کو چھڑا کر ہمارے ہاتھوں سے اپنے دامن کو چھڑا کر جا رہا ہے کیا ہم نے کھویا اور کیا پایا ناظرین اس کلام ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جی کون سا اور کہاں سے میں فرمائیے میرا ایک سوال ہے کہ میرا موضوع سے ہٹ کے دو سوال ہیں میرا سوال ہے اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بات کرے یا کوئی غلط کتاب لکھے کیا اس کو قتل کرنا جائز ہے یا اس کو مار دینا اور میرا دوسرا میرا دوسرا سوال ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں بہت زیادہ خیال آتے ہیں ستان جس طرح کے بہت زیادہ خیال آتے ہیں میں بلیو نہیں کر سکتا میں اپنی پوری توجہ کا بہت زیادہ خیال آتے ہیں ٹھیک ہے